اند ومل اکت ہو سلونابی یا منو سلو علئی وسلیمو تسلیم ووم جاڑا محمد کما سلئی تا ابروہی موڑا آئی بروی مہین ووم کا شم جڑا لی محمد کما گورا ابروہی موڑا آئی بروی مہین رجی الحمد للہ آج گیارہ اور بارہ ربیع اول چودہ سو چھتیس ہجری کی درمیانی رات تین جنوری دو ہزار پندرہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست بائی چانس ہفتے والا درس اس رات میں آیا جو کہ امام کائنات سید الاولی والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے ایز فار بکس آر کنسرنڈ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بارہ ربیع الاول کی رات کو ہوئی یعنی گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات تقریباً سہلی کے وقت کے قریب یہاں پر میں زمناً حوالہ دے دیتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے آف شوٹس ہیں حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ہمبلی ہوں سب کے سب جن احادیث کی بکس کو مانتے ہیں ان میں اہم ترین کتاب ہے دلائل النبوا جو امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البئی حقی رحمہ اللہ تعالی اعلیٰ المتوفا چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے لکھی اس کتاب میں جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں حدیث نمبر ہے چار جو کہ محمد بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو کے شاگرد ہیں اور انس ابن مالک وہ ہیں جنہوں نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ساتھ رہے اور آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ بھی ہیں نائنٹی ہجری میں فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیاسی سال تک یہ زندہ رہے ان کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق انہی سے سیرت ابن شام بھی لکھی گئی ان کا پول صحیح صنعت کے ساتھ دلائل نبوا امام بحیکی کی کتاب میں نے حوالہ دے دیا اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن عام الفیل والے سال بارہ ربی الا کی رات میں ہوئی یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ اہل تشید کی سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ ہے اصول کافی جیسے اہل سنت کے لیے صحیح بخاری ہے بالکل اس لیول کی کتاب ہے اصول کافی جس کا اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے اشافی کے نام سے اور اس کتاب کے مولف ہیں امام ابو جعفر محمد بن یاقوب الکلینی المتوفا تین سو انتیس ہجری جو امام بخاری کے تقریباً ہم اثر ہیں یہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہے تو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے اصول کافی کا اشافی اس کی جلد تین صفحہ 6 پر چیپٹر نمبر ایک سو دس ہے ہی پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ریلیٹڈ اور اس میں یہ موجود ہے سیم وہی الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بارہ ربی الاول کو عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کے دن میں ہوئی بالکل صبح کے وقت باقی اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو آج سے تقریباً تین سال قبل میں نے ربی الاول کی نشست میں ہی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر سکسٹی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیحتیں وہ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے ربی الاول سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو الحمد للہ ریزالو کیا ہے بھائیو ہماری آج کی ایکسکلوسو نشست کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عظیم ترین نفلی عبادت ہے اور اس کی عظمت پر اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مکاد فکر کا اتفاق ہے کہ وہ افضل ترین نفلی عبادت ہے اور وہ عبادت ہے امام کائنات سید الاولی و اللہ شفیع المغنبین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا الحمدللہ بھائیو بھائی آج سے تقریباً چھ سال قبل پچیس جنوری دو ہزار نو کو بھی میں نے درود و سلام سے متعلق ایک گفتگو ریکارڈ کروائی تھی لیکن اس میں کافی کمی تھی میں اب چاہ آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس گفتگو کو ریکارڈ کروایا جائے اور انشاءاللہ جو ٹائم ہم نے بتایا ہے اسی ٹائم کے اندر لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اور ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نیو ففٹی سکس اور انشاء اللہ تعالی فیس بک پہ بھی ہمارے بھائی اس کا لکھ دے دیں گے تو یہ ہے مسئلہ نمبر نیو ففٹی سکس درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر نیو چھپن درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل درود فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے ہم السلّہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سلام کے لیے السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی یاد کے لیے یہ بات بھی میں ارض کر دوں کہ یہ جو 56 کی نسبت ہے میں نے اس آیت سے لی ہے جو سورت الاضاب کی آیت نمبر ففٹی سکس ہے اِنَّ اللَّهَ <النَّبِي> اس آیت کی نسبت سے انشاءاللہ اس آیت کو ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی بھائیو ہماری آج کی گفتگو درود اسلام کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اس لیے آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دوں گا اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شایا ہوتی ہیں اور مطبع تو شامل اور باقی سافٹ ویٹس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈر نائنٹی ایٹ ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے اس پہ رابطہ کر کے ریفرنس لیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بھائیو آج کی جو گفتگو ہے یہ کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں تقریباً بھائیو اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں میرا کچھ عرصہ ویوبند اور پھر اہل حدیث اور اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا الحمدللہ للہ آج بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں جس کی حق بات ہو قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو احسن طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو کے تکفیر کیے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ یہی ایٹیچیوڈ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو بھی کروائے گا انشاءاللہ ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو جان بوجھ کر گستاخے رسول مشرک اور بدتی کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے اس سے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اور تمہیدن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 اسے فورن فکر لگے گی کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا تو اللہ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید سورة الاحضاب کی آیت نمبر 56 جس کے نسبت سے آج کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر نیو 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علن نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو وسلیم تسلیمہ اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے ایسا سلام بھیجو السلام علیہ کا رحمۃ اللہ وبرکات اللہ علیہ محمد علی محمد قبا صلی تعلی ابر علی ابرایم ابراہیم کا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو عربی ڈشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو اور رحمت بھیجنے کو اور السلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کو صورت الزاد کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن کے پہلے تین سو سال میں امام محمد بن جریب بن یزید اتبری المتوفا تین سو دس ہجری انہی کی وہ تفسیر ہے تفسیر تبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں اور اسی کو کاپی کیا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی پہلی تفسیر قرآن کی یہ ہے انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں یہ ہے اس کی تفسیر اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں کم از کم تین ترک ہیں اس کے اور مسلم میں بھی تین ترک ہیں بخاری میں چار ہزار سات سو چھ ہزار تین سو ستاون تین ہزار تین سو ستر اور صحیح مسلم میں نو سو آٹھ سے لے کر نو سو دس تک سعیدنا بن ابی لیلہ تابئی رحمہ اللہ المتوفا تراسی ہجری وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا قاب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ اے عبدالرحمٰن کیا میں تجھے ایک توحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کیا الحمدللہ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دیجئے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ای نبی تو صحابہ اکرام علی امردوان نے, نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے وہ کیا سکھایا وہ آگے آ جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد نماز والا صحابہ اکرام کو قرآن کی طرح سکھایاۃ اللہ وسلم وبرکات السلام علیہ و محمد یہ ہے بخاری اور مسلم کی متفک عزیز وہ آگے آ بھی جائے گی تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا ہے ہم اپنی نماز میں اس طریقے سے سلام پڑھتے ہیں اب بتائیے درود کیسے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہو اللہ مسلی محمد ولا علی محمد, آل محمد کما صلی بارک على محمد, محمد ان کما بارک تعلیٰ ابر علی ابراہیم آل ابراہیم کا حمید مجید اور یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی ہی کہتے ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشید کا اجماع ہے نماز کے اندر دونوں یہی درود پڑھتے ہیں اہل سنت کے جتنے بھی مکات فکر ہیں ہنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں سنفی جتنے بھی ہیں اور اہل تشو بھی چاہے ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں چاہے وہ زیدیا ہوں اسنا ہوں سب کے سب یہی درود پڑتے ہیں نماز میں درود ابراہیمی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث اسی آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں تین 67 اور صحیح مسلم میں 911 سیدنا ابو حمید اسعادی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا السلام علیکم ای یا نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں درود بھی ذرا تعلیم فرمائیں اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی تو پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی تعلیم فرمایا لیکن تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس میں اتا ہے اللهم صل محمد ازواج ہی وہی کما صلی تاحیم و اعلیٰ علی ابراہیم اِن حمید ام <مجید> تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ذکر پہلے کیا اور اپنی اولاد کا ذکر بعد میں کیا اور اسی کا ترک جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل میں کے مطابق نو سو سات نمبر حدیث وہ بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے کہ جب اس صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمیں یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیوں ہوتے تھے آپ وہی کی کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی تو کافی دیر خاموش رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو الحمد صلی علی محمد وعلی محمد صلیت علی محمد كما صلی تعلیٰ ابراہیم وعلی علی ابراہیم, ابراہیم ان حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد بارکت ولی ابراہیم, ابراہیم فی حمید مجید اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فی الحال <الْعَالَمِين> لہذا یہ جتنے بھی درود ہیں زیادہ تر یہ درود ابراہیمی کے ہی ورژن ہے اس حوالے سے دارالسلام والوں نے ایک اذکار کارڈ درود کا چھاپا ہے اس میں انہوں نے یہ سارے درود جو مختلف کلر سکیمز کے ساتھ لکھ دیے ہیں تو یہ الحمدللہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیمی سکھایا گیا لیکن بھائیو اب چند باتیں کیونکہ ہماری مجلس میں کڑوی باتیں تو ضرور ہوں گی یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بکس ہے چنانچہ دورے حاضر میں بریلوی مکم فکر کے بہت بڑے عالم دین ان کی مشہور ترین کتاب الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نئیمی صاحب جو یہاں سے چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات وہاں پہ وہ رہتے تھے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے تفسیر نئیمی لکھی اپنی زندگی میں لیکن مکمل نہیں کر سکے ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نئیمی تفسیر نئیمی نئیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی پارہ نمبر سولہ کی تفسیر سورت القف کی آیت نمبر ایک سو سورت کی آیت جو ہے وہ تفصیل میں پیج نمبر ایک سو دس پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی تفسیر کر رہے ہیں یہ وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے اور پھر اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ میں آج اس ٹیکنیکل ریزن کا بھی محاسبہ کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے اور بھائی سلام تو پہلے سکھا دیا اسلام علیکہ نبی یو حالانکہ بحکم پرانی سلام پڑھنا بھی درو شریف کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جیسا کہ درو شریف یہ الحمدللہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے فقا نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو درود ابراہیمی نماز میں تو درست ہے کہ تشہود میں سلام پڑھ لیا گیا آگے اصلی ریزن انہوں نے آخر میں کھولی ہے وابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں اب یہ پتہ نہیں کون سے وابی اور دیوبندی ہیں جو نماز میں السلام علیکم نہیں پڑھتے مجھے تو آئے تک کوئی نہیں ملا نہ کوئی وابی نہ کوئی دیوبندی نہ کوئی بریلوی نہ کوئی شیعہ وہابی اور دیوبندی حضرات چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہے اس لیے درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر بھی اب درود رحیمی پر زور دینے لگے ہیں یعنی جس پیر کو تھوڑی بہت سمجھ آ ہے نا وہ جاہل ہو گیا ان کے نزدیک جسے کتاب و سنت کی سمجھ آ ان کے نزدیک جاہل ہو گیا یہ ان کا کرائٹیریا ہے تعالی بھائی میں صرف ان کے گھر کی تصویر پیش کرتا ہوں اس کے کانٹیکس میں الزامی جواب کے طور پر پھر میں ان اس کو بعد میں بریف بھی کروں گا لیکچر میں آگے چل کے فکا حفی کا یہ مسئلہ ہے فتوا عالمگیری کھولنے بھارے شریعت کھولنے بیشتی زیور کھولنے ہدایا کھولنے فکا نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ نماز میں درود پڑھنا یہ واجب نہیں سنت ہے اگر کوئی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز درست ہے لہذا یہ ان کی پوری کی پوری تفصیلی پارے گئے یہ تو نماز میں پڑھنے کے اس کو واجب ہی نہیں سمجھتے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر فکا نفی کا بھی پیٹ مسئلہ ہے اگر کوئی شخص چار رکت والی نماز میں فرض نماز میں دوسری رکت میں بھول کر بھی درود پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یعنی درود پڑھنے والے کو سزا دی جائے گی حالانکہ یہ سنت ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نمازوں کے اندر دوسری رکت میں جو ہے وہ درو شریف بھی ساتھ ملایا کرتے تھے تو کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے ملا لیا تو جو ہے وہ بھول کر ملایا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یہ سنت موقعہ میں نہیں ملاتے ہیں صرف غیر موقع میں ملاتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متلقم نفل میں ثابت ہے اس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو سجدہ صاحب کے پانچ طریقے اور صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو ایک گھنٹے کی وقت دیکھ سکتا ہے اور تیسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پھر یہ وکالت کرتے ہیں جی وہ چونکہ بھول کر درود پڑانا اس لیے ہم کہتے ہیں سزا دیں لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر درود پڑھ لے تو اس کی نماز مکرو تحریمی واجب الیادا ہے اس کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کی ہے بھلے آز تعالی یہ ہے ان کی درو شریف سے محبت تو الحمد اللہ درود کا بوس تھا تو اللہ تعالی نے ایک کیسی فٹ کی ہے آیت سورت العذاب کی آیت نمبر 56 کیا ہے ان اللہ ملائی کا سلون نبی اور آپ کو پتا ہے آیت نمبر ستاون کیا ہے اگلی آیت وہ انہی کے بارے میں ہے ان الزین اللہ و رسول اللہ دنیا و اللہ خرا بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لانت ہے اللہ کی اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبد الحم عذاب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ول آزب اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے مسئلہ 57 سیون بھی میرا ریکارڈ ہے بزرگوں کی اندھا دم پیروی کا انجام اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو الحمد للہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب وہ لیکچر بنا اس میں میں نے یہ ساری گستاخیاں ان کی کھول کر بیان کی ہیں بھائیو مفتی صاحب کا اعتراض سلام کے بغیر درود پڑھنا اس کو انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کروں گا اپنے لیکچر کے دوران یہاں پر درو شریف کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کئی ایک کتابیں درو شریف کے حوالے سے مل جاتی ہیں لیکن تقریباً سب کے سب ہی غیر مستند اور بے اصل روایات پر مشتمل ہیں اور قصے سے کہانیوں اور خوابوں پر مشتمل ہیں مثال کے طور پر امام سخاوی کی کتاب القول المدی امام جرزی کی کتاب دلائل الخیرات شیخ ذکر صاحب کی فضائل اعمال میں چیپٹر فضائل درود الیاس قادری صاحب کی کتاب فضان سنت میں فضائل درود والا چیپٹر مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر امام ابن قیب کی کتاب جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں جلال الفام اور یوسف نبھانی صاحب کی کتاب سعادت الدارین یہ سب کی سب کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن میں جالی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ٹھیک باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر قصہ کہانی اور بے اصل روایات ہیں ان احادیث کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے لیکن اس کے برعکس الحمد للہ ہمارے محدثین رحم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے احادیث کی کتابوں میں الگ سے پورے پورے چپٹر فضائل درود و سلام پر باندھے اور وہ سب کے سب اگر اکٹھے چاہیے ہوں تو مشکات المصابی میں درود السلام والا آپ چیپٹر پڑھ لیں اس میں آپ کو ساری حدیث تقریباً تیرہ کتابوں سے مل جائیں گی لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑی خدمت اس امت میں جس شخص نے کی ہے اور جس کو پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ پہلے تین سو سال میں لکھی گئی کتاب ہے امام بخاری اور امام مسلم کے ہم اثر ہیں وہ محدث امام اسماعیل بن اسحاق القاوی جو جسٹس کے عہدے پر بھی فائز تھے المتوفا دو سو بیاسی پہلے تین سو سال میں ہی آتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی آج سے بارہ سو سال پہلے اس کتاب کا نام ہے فدر علی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائ یہ کتاب جو ہے وہ محدث آزم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے پوری تحقیق اور تحقیق کے ساتھ اس کو پرنٹ کروایا تھا سافٹ ویئرز میں بھی موجود ہے لیکن اردو میں یہ کتاب نہیں آئی ہوئی تھی اور الحمدللہ میری پرسنل ریکویسٹ کے اوپر جو ویڈیو میں میری ریکویسٹ ریکارڈ ہے دور حاضر کے بہت بڑے محدث اور بعض حوالے سے شیخ البانی سے بھی زیادہ علم حدیث کے ماہد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ البتوفا 1435 سو پینتیس ہجری اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں نیک امال کا اجر عطا فرمائے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر الحمدللہ یہ مجھے میرے لیے بھی ثواب جاری ہے اور پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی انہوں نے مجھ سے کروائی اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو یہ چھپ چکی ہے فضائل درود و سلام کے نام سے یہ کتاب میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ ایک کتاب نہیں میں یا فضل السلط وال نبی جو ہے اس کی ہی کم از کم البانی صاحب تقریباً چھوٹی سی کتاب یہ چھوٹی سی کتاب ہے ہے اس میں بھی چھوٹی سی کتاب ہے اس پہ انہوں نے تحکیم بھی کر دی صحیح اور ضعیف کا فرق بھی اور اس کی تخریج بھی کر دی کہ یہ اس میں جو احادیث آئیں وہ اور کن کن کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے فوائد بھی ساتھ لکھے بڑی محنت کی اس کا پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو مرزا انڈر اسکو فائیو ریٹ آف ڈاٹ کام ڈاٹ کام پہ ای میل کر کے مجھ سے اس کا پی ڈی ایف منگوایا جا سکتا ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے فضائل دروز سلام۔ اور مطبع اسلامیہ والوں نے شائع کی ہے بڑی اچھی پرنٹنگ ہے بڑی خوبصورت پرنٹنگ میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے بالکل دارالسلام کے سٹینڈرڈ کے مطابق الحمدللہ اس کتاب میں 107 احادیث 107 احادیث اور آثار موجود ہیں اور یہ دروشری پہ سب سے اتھینٹک کتاب ہے چونکہ پہلے 300 سال میں یہ کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ اور چونکہ ویب سائٹ کا ذکر ہوا ہے تو میں ضمن ایک دو باتیں از کر دوں کہ آج کل ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل آ, وہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ شاء ایک مہینے میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس حوالے سے آپ کی جو آ, سجیشنز ہوں وہ ضرور دیں انشاءاللہ ہماری اس ویب سائٹ پہ اب میں حدیث کی تمام کتابیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل امری کے مطابق مین مین کتابیں جو ہیں بخاری مسلم ترمزیب ادعود نسائی نے ماجا المتا امام مالک مسند امام احمد سونم دارمی مشکل مساوی یہ تمام ان کتابیں ان قریب اویلیبل ہوں گی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں اب کتب شائع ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور ڈالیں گے اور اس کے علاوہ بھی جتنی کتابیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہیں انشاءاللہ ان کو ڈال دیا جائے گا بھائیو اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ درو شریف کے وزائل پہ جتنی احادیث مختلف احادیث کی بکس میں تھیں وہ سب کی سب تقریباً اس کتاب میں ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور انہوں نے اپنی سند سے لکھا ہے کسی محدث سے نقل نہیں کیا امام بہاری یا امام مسلم سے یہ ان کے لیول کے محدث ہیں انہوں نے اپنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں یہ امام بہاری دو سو چھپن میں فوت ہوئے امام مسلم دو سو اکسٹھ میں اور یہ دو سو بیاسی میں فوت ہوئے بالکل ان کا زمانہ بنتا ہے ان کا امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو اس میں بھی صحیح اور ضعیف روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں لیکن اس میں الحمد للہ ہو چکی ہے اصول محدثین پر تو اسی کتاب کے کانٹیکس میں میں انشاءاللہ تعالی درود و سلام سے متعلق پانچ سب ٹاپکس ڈسکس کروں گا ٹاپک نمبر ون درود, درود و سلام کے فضائل ٹاپک نمبر ٹو درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں ٹاپک نمبر 3۔ درود پڑھنے کے آٹھ مواقع کون سے ہیں سنت جن آٹھ موگوں پر درود پڑھنا ہوگا اور ٹاپک نمبر فور بڑا امپورٹینٹ درو شریف کے پانچ سنت سیگے پانچ سنت سیگے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور ٹاپک نمبر پانچ درو شریف روزانہ کم از کم کتنی تعداد میں پڑا جائے انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کروں گا اس حوالے سے بیس صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اور یہ بھی دس دس کی ڈویژن کے ساتھ ہے پہلی دس احادیث جو ہے فضائل پر مشتمل ہے اور اس کے بعد دس والی جو احادیث ہیں اس میں انشاءاللہ صحیح احکام و مسائل بھی میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بیان کرتا چلا جاؤں گا اور یہ ساری احادیث میں نے ایک انٹلیکچل ترکیب کے ساتھ لکھی ہیں الگ ٹپ رینڈم نہیں ہے تاکہ بات سمجھ آئے اور یہ پوری جو مقدمہ سمجھ آئے اور دروشری پڑھنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو اور ان آج جب آپ اٹھیں گے تو واقعی آپ یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ اتنی تعداد میں تو روزانہ درود و سلام انشاءاللہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درود و سلام جو ہے یہ دراصل اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ ادعا ہے دعا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سنن نسائی میں سنن ابن ماجہ میں سنن ابی دعود میں سنن اربا چاروں کتابوں میں یہ حدیث صحیح سرحد کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دعا عبادت دعا ہی تو عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمن کی آئے تلاوت کی ادعونی لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں انکریب زریل و خوار کر کے انہیں تو میں داخل کروں گا ولی تعالی تو یہ درود بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ دیکھیں ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد ولا علی آل محمد اے اللہ آپ بھیجیے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرشتوں سے نہیں کریں گے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے نہیں فرشتوں کو پکارنا بھی اسی طریقے سے شرک ہے جس طرح کسی اور ہستی کو غائب میں پکارنا شرک ہے اور یہ بات یاد رکھیں شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا بھائیو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد جلانی جیلانی رحمہ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ان سب کو اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے مولا علی کو پکارنا یا شیخ ابد القادر جیلانی کو پکارنا یہ دعا ہے اور دعا عبادت کی قسم ہے اور یہ خالص تنشر ہے اس کو مثال سے سمجھیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں بارش دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نہیں اللہ سے دعا کریں گے دعا صرف اللہ ہی سے نمازیں اس پہ خا پڑیں گے اس پہ میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کی مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل تو یہ ضمن میں نے یہ بات ارض کر دی کہ دعا اللہ ہی سے ہوگی اور یہ درود بھی دعا ہے اور الحمد ایسی دعا ہے کہ یہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ یہ افضل ترین افضل ترین نفلی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے لہٰذا ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی برہیم امندم مجید اللہ مبارک محمد محمد کما بار ابراہیم مجید پہلی حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی بکس ہے صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 912 نمبر اور یہ فدر السلاط علی نبی میں آٹھ نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا الحمدللہ اب دیکھیں آپ نے یہ سلام کا ذکر فائد نہیں کیا صرف درود آر یو ٹیچنگ یور پروفٹ کہ جی سلام کے بغیر درود پڑھا تو ناقص ہوگا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ درود پڑھا اور یہ میرا چیلنج ہے 99% احادیث صرف درود سے ریلیٹڈ ہے 1% احادیث میں سلام کا ذکر آیا درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1296 اور فضل السلام میں یہ حدیث نمبر ہے دو کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جبرعیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماؤں گا اور جو آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھے میں اس پر دس دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا الحمد تیسری حدیث بیس سنن نسائی میں ہے انٹرنیشنل امریکی کے مطابق ایک ہزار دو سو اٹھانوے اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے بارہ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ معاف کر دے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا الحمدللہ یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سو چوراسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا اللہ علی محمد او آل محمد بھائی وہ دیکھیں یہ درود درود درود درود ذکر آ رہا ہے ایک دفعہ سلام کا ذکر ہے باقی درود پڑا ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہے دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل اب حسین بھی خوبصورت جمیل بھی خوبصورت اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے اللہ عربی میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام سلامتی کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا دونوں انٹر الفاظ ہیں سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے یہ انٹرچینجیبل الفاظ موجود ہیں اور الحمدللہ للہ قرآن پاک میں سورفات کی جو آخری تین آیات ہیں سبحان اور ربی رب العزت اما یوسفون و سلام المرس الحمد للہ رب العالمین تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا وہ سلامتی کی دعا ہے درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے اچھا بھائی اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی میں دو ہزار چار سو ستاون نمبر اور فدر السلام میں بھی موجود ہے چودہ نمبر لیکن یہ روایت ضعیف ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے ابئی اب نقاب نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اذکار کا جو ون فورتھ حصہ ہے ایک جو ہی, وہ درود پڑا کروں گا اور باقی حصہ جو ہے اور کام کیا کروں گا آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں سفیانے سوری مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور دوسرا حکم ہے اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل وہ جمہور محدسین کے نزدیک ضعیف راوی ہے یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے پہ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 36 سکس ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو اور اسی کی دوسری اسٹیم ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 فائیو ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو اس میں میں نے یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فطروں کو ایڈریس کیا ہے اور یہاں پر میں اینٹی وینم کے طور پر الزامی جواب کے طور پر جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں فلاسفیکل آنسر کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہوں اس میں بھی سیم سکم ہے اس میں بھی ایک راوی مجلس ہے اگر کوئی کہتا ہے میں نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں ماننا اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی تو بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا کہ چاہے فضائل ہوں امر بال معروف ونہیر المنکر ہوں, ترغیب ہو ترغیب ہو ترغیب ہو ہلال حرام ہو کسی معاملے میں ضعیف السناد حدیث ایکسپٹیبل نہیں وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہے کہ ہم ضعیف حدیث کا سہارا لیں اور میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں کور کیا ہے مسئلہ نمبر 36 میں اب میں وہ اینٹی وینم جواب دیتا ہوں مسلط امام احمد میں انٹرنیشنل کے مطابق 21,274 دو نمبر حدیث ہے مشکات میں بھی حدیث موجود ہے 4,902 نو دو نمبر تعصب اور اصبیت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں اپنے جاہلیت کے نصب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں اور یہ بات اس سے کنائے نہ کرو کنا سے مت کرو ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے نصب پہ فخر ہے تو اپنے باپ کی شرم کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لیں ولے اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما سکتے انکیم <عَوِيم> اور بیشک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں سورہ قلم کی آیت نمبر چار ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاتی یہ شرم و حیا والی بات ہے اس روایت کے اندر مسلم امام احمد اور مشکات کی روایت میں حسن بصری مدلس ہیں سفیان سوری سے بھی لاکھوں گنا بڑے امام ستر سے کی صحبت کرنے والے حسن بصری۔ وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں اگر کوئی صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا پھر اس روایت کو صحیح مان کے اپنا بیڑا غرق کر لیں اس طرح کی مزید میں نے ٹوٹل پانچ روایتیں مسئلہ نمبر 36 میں بیان کی ہیں بہر الرود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ضرور ہے وہ نے اپنے کاف والی روایت تو ضعیف لیکن دو حدیثیں صحیح بھی ہیں اس ٹاپک پہ پانچویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ نمبر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عما تشریف فرما تھے میں نے ان کی موجودگی میں آ کے نماز پڑھی جب میں تشہود میں بیٹھا تو میں نے درود پڑھنے کے بعد دعا مانگی جو ہم بھی مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے آپ نے فرما فرمایا سل توڑتا سل مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور اس کی ایکسپلینیشن اگلی حدیث سے ہوتی ہے چھٹی حدیث جو جامعہ ترمزی میں 3476، سنن نبی دعود میں 1481 اور سنن نسائی میں 1285 زبردست حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور جب تشہود میں بیٹھا تو اس نے بغیر درود پڑے ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پہ رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سائل نے جلدی کی پھر اسے بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم اس طریقے سے دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو پڑو اس کے بعد اللہ سے مانگو اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ یہی ابن مسعودی تھے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی دروچ پڑا اور پھر دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی دعا کر تیری دعا پوری ہوگی اور دیکھئے نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی ہے ہم پہلے اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں اتحط اللّہ وسلاماتو اتحی بات پھر السلام علیکم نبی اور پھر آگے چل کر دروشری پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں تو نماز میں اللہ نے دعا رکھ دی ہے یہ اکثر لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب جی فرض نماز کے بعد یہ دعا کے منقریں فلاں ہیں فرض نماز کے بعد انڈیویجول طور پہ دعا مانگنا ثابت ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے انڈیویجول لیول پہ مانگیں یا کبھی وسیلہ اور تبسل کے طور پر کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے اجتماعی عموماً ثابت نہیں ہے اس حوالے سے سیدنا عمر کا بھی ایک کال ہے جامعہ ترمزی میں وہ بھی ضعیف ہے چار سو نمبر اس میں ابو قرآن الاسدی مجہول راوی ہیں ان نون اور وہ کال ہے کہ دعا زمین و اسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک کہ محمد اور علیہ محمد پر درود نہ پڑ لیا جائے لیکن یہ روایت ضعیف ہے جو اس سے پہلے دو احدیث ہیں ان کے بعد اس روایت کی حاجت نہیں رہتی ساتویں حدیث سنن نسائی میں زبردست حدیث ہے زبردست ایک اور یہ درو شریف کا سب سے چھوٹا سیگا اس کے اندر آیا ہے اور الحمد یہ میرا وظیفہ بھی ہے زید ابن خاجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی کیا وسیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وسیعت کی کہ سلو علیہ مجھ پر درود پڑھنے کو اپنے پر لازم کر لو بچتا دوف دعا اور اپنی دعاؤں میں ضرور درود کو پڑا کرو وقول اور کہا کرو اللہ علی محمد ولا علی محمد اور یہ وہ درود ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے آپ اہل تشیعوں کی مجالس میں دیکھیں نا وہ ایک بندہ کہتا ہے درود بر محمد ول محمد تو پھر سارے پڑھتے ہیں علی محمد ولا علیہ محمد یہ درود اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے اور یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے اللہ صلی اللہ محمد اللہ عال محمد الحمدللہ یہ سب سے شارٹ درو شریف ہے اور میں نے کافی یہاں پہ پرنٹنگ پریس والوں کو مختلف جو کارڈ چھاپتے تھے یہ دروت بتایا اور الحمدللہ اب اذکار کے بڑے بڑے بینرز پہ بھی یہ دروت آ گیا ہے الحمدللہ دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے لیے پروٹوکول کیا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور اسمائے آز کون سے ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے وہ میں نے اس میں بتائے اب ذرا سائملٹینیس کنٹراسٹ آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار سو نمبر اور یہ فضل الصلاح میں بھی بتیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہ محمد صلی محمد علی محمد اس میں بھی درود کے الفاظ ہیں سلام کے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ درود اور اسلام انٹرچینجبل ہے حسین و جمیل انٹرچینجبل الفاظ ہے ٹھیک ہے جی نویں حدیث بھی جامعہ تنظیم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3545 اور فضل السلام میں بھی سولہ نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی یہ بڑی مشہور حدیث ہے نمبر ایک اس شخص کی ناک خاک آلود ہو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر دروت نہ پڑے اللہ علی محمد والا علی محمد اس میں بھی درود کا ذکر ہے سلام میں نہیں مفتی صاحب کو ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالی الزامی جواب اور پھکی والا معاملہ چلتا رہے گا کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا نا کہ سلام کے بغیر ناقص ہے تو دیکھیں نبی کا کہہ رہے ہیں درود سلام کا ذکر نہیں کیا 99.9% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجیبل الفاظ دوسری بات ارشاد فرمائی وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے و و نمبر تین وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ولی آداب اور یہی تین باتیں ایک اور حدیث میں بھی موجود ہیں صحیح صنعت کے ساتھ مسترق ہاکم میں انٹرنیشنل کے مطابق دو سو چھپن اور امام زہبی نے بھی موافقت کی یہ حدیث. میں موجود ہے اور نمبر میں زبردست یہی تینوں باتیں ہیں لیکن وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین وہ یہی تین باتیں تھیں اور علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر رسالت لگائی آمین برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروت نہ پڑے اللہ مسلم علی محمد و علی محمد برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملیں یا کوئی ایک ملے ماں یا باپ میں سے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ صلی اللہ وسلم نے تینوں جبریل کی دعا پر آمین آمین آمین, آمین کہا دسویں حدیث مسند ابام احمد میں جیل دو پی چار سو ترپن انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار آٹھ سو بیالیس یہ بڑی زبردست روایت ہے بھائی بہت زبردست روایت اور فدر السلام میں بھی یہ پچپن نمبر حدیث ہے دیکھ لیں یہ کتنی کام کی کتاب ہے کیا شارڈ نوٹس ہیں رسرچ پیپر میں ریسرچ پیپر لکھتا ہوں یہ ریسرچ پیپر دیکھیں کتنا زبردست چھوٹا سا ریسرچ پیپر ہے دیکھ لیں اس کی تھکنس کتنی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ شاہ فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم پر درود نہیں پڑھتے مفتی صاحب درود کا ذکر ہے سلام کا نہیں سلام امپلائڈ ہے درود کے اندر تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں ادھر بھی وہ شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں درود پڑھ لیا ہوتا اللہ مسلی محمد وعلی آل محمد اس کا ایک ترک جامعہ ترمزی میں 3380 نمبر ہے لیکن وہ ترک ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اس میں آگے بھی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجرس میں درود و سلام پڑے بغیر اٹھ جائے وہ جنت میں پہنچ بھی جائے تو اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے تو جنت میں جب پہنچ گیا ہے تو پھر عذاب والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں نا تو جعلی روایت تو پکڑی جاتی ہے اپنے الفاظ کی وجہ سے بھی سفیان سوری مدلس ہیں جو تدریس نہیں مانتا پھر اس جعلی روایت کو بھی صحیح مانے تعالی یہ ہوگی بھائیوں دل کا اشرت ان کا ملا آدھی احادیث ہماری الحمدللہ للہ ہو گئی ہیں اب اگلی دس احادیث جو ہیں انشاءاللہ اس میں ہم عقائد اور فقی احکام و مسائل انشاءاللہ و تعالی ڈسکس کریں گے وہ بھی انشاءاللہ شاء تل کا اشرۃن کا ہے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے علی محمد کما صلی تعالیٰ اللہ محمد وعلا لمحمد بھائی یہاں پر اگلی دس احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں مختصرا ایک بات ارض کر دوں کہ اگر میں ان کی ڈیٹیل میں گیا تو تین گھنٹے کا از اور چاہیے کیونکہ میرے آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اب تھوڑا ٹائم پیچھے باقی رہ گیا میں نے اس کے اندر یہ لیکچر کور کرنا ہے لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ میرے تین لیکچر اس حوالے سے آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہیں میں اس ویڈیو میں بھی وہ بات بتا دوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D دو سو منٹ کی گفتگو ہے ساڑھے تین گھنٹے کی قبر رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور الحمدللہ اپنی نوعیت کی یہ منفرد گفتگو ہے اس کو پہلے میں نے نہیں ابھی تک دیکھا کسی نے ٹاپک بنایا ہو یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا اور اس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری اور دوسرے امام علی اسب کی ان کے ہم اثر المتوفہ سات سو چھپن ہجری یہ دونوں یہ صوفی تھے اور یہ سلفیوں کے امام وہ صوفیوں کے امام یہ دونوں ایکسٹریم پہ گئے ہیں قبر رسول کی حاضری کے معاملے میں میں نے دونوں کا علمی محاسبہ کر کے حق بات جو درمیان کی ہے وہ رحمد ساڑھے تین گھنٹے میں سمجھائیے دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو فائیو جو پچھلے سال ہماری چودہ سو پینتیس ہجری کے اندر ربی الابول کی مجلس ہوئی تھی ایک گھنٹہ اور پچپن منٹ کی حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے حیات النبی کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اور دیوبند میں بھی مماتی اور حیاتی اور سلفی اور باقی آفش شوٹس ہنفی مال کی ہمبلی ان کے اختلافات کو ایڈریس کیا تھا پونے دو گھنٹے کی گفتگو تقریباً ایک منٹ کی اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر فورٹی وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل ستاسی منٹ کی گفتگو ڈیڑھ گھنٹے کی یہ گفتگو ہے جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور صوفیہ دونوں کی ایکسٹریم جو رویے ہیں توصل اور وسیلے کے اعتبار سے ان کا علمی محاسبہ کیا ہے اب انشاءاللہ یہ آخری دس حدیثیں جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں گیارہویں حدیث زبردست حدیث سنن نبی دود میں ایک ہزار سینتالیس سنن نسائی میں ایک ہزار تین سو پچھتر، سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار چھ سو چھتیس اوس ابن اوس ردی اللہ تعالیٰ ہو روایت کرتے ہیں اس میں ایک راوی ہے عبدالرحمان بن یزید بن جابر چند محدسین کو یہ مغالتا ہوا کہ یہ بن جابر نہیں بن تمیم ہے لیکن میجارٹی محدسین یہ کہتے ہیں کہ یہ بن جابر ہی ہیں جو کہ سکا اہل سنت کے امام ہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے میں پہلے سے زیر سمجھتا تھا اس میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ میرا پہلے بھی تھا کیونکہ اس کے علاوہ اور احادیث انبیاء کی حیات کے اوپر موجود ہیں صحیح صنعت کے ساتھ سن قبرالی کے اندر باقی کتابوں میں بہر یہ حدیث بالکل درست ہے اور میرا الحمدللہ رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا آج بھی آ جائے گا آپ سب نے شاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اس دن سیدہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا جمعے کے دن تم جمے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے بڑی چورت کر کے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گی کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ اتنا سخت سوال کر کے امت کو عقیدہ دلوا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر کے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے الحمدللہ باقی یہ ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر فائیو حیات النبی والا جو لیکچر ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے بارل جمعے کے دن کے بارے میں یہ ہمارے بعض بریلوی اور جو بندی بھائی وہ ایک جالی روایت پیش کرتے ہیں کہ درود اسی دفعہ پڑھ لیں یہ والا درود تو وہ اسی سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے وہ بالکل جالی روایت ہے تبرانی کی اور شیخ البانی نے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں اس کا سارے کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان دی ہے بارہویں حدیث سو نبی داود میں دو ہزار بیالیس نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری قبر پر میلا مت لگا لینا تم دنیا میں کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا اور وہ آگے آئے گا کیسے پہنچتا ہے تو قبر پہ میلہ نہیں لگانا وہاں پر جمگٹا نہیں سلام عرض کر کے آگے نکل جائیں اور پھر وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کے جتنا مرضی درود پڑے دنیا کسی حصے میں پڑے اللہ تعالیٰ وہ درود انشاءاللہ پہنچا دے گا اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63 قبروں کے احکام مزارات کی شری حیثیت گمبد خزرہ مس نبوی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چودہ سو تینتیس ہجری ربی البول میں ہی تھی وہ سوا دو گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر سکسٹی تھری تیرویں حدیث سنن نسائی میں ایک ہزار دو سو تراسی نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں سیر کرتے ہیں اور میرے امتوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ و یہ سلام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے لیکن فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ کو جا دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے نہیں ہم سلام جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے ہم نے ڈیوٹی نہیں فرشتوں کی لگا دی اچھا اس حوالے سے ایک روایت ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے آئے پندرہ سو تیس نمبر روایت کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جو دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنے گا اور مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے لیکن وہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اس کے دو ترک ہیں دونوں ضعیف ہیں پہلے ترک میں محمد بن عبداللہ بن سالے مجھول ان نون راوی ہے کوئی اتا پتا نہیں اس کا اور دوسرے میں عمران جو ہے وہ مجھول راوی ہے اور شیخ البانی نے اگرچہ سے صحیح کہا لیکن ان کو خود کانفیڈنس نہیں تھا اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں حسن اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہسن درجے تک پہنچ ہی جائے گی تو بھائی ان کہنے کے ذریعے روایتوں کو صحیح نہیں کیا جاتا اصول محدثین پر چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کو کہ ان شاء یہ ہو جائے گا ایسے نہیں اصول محدثین پر دیکھا جائے گا کہ وہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ذوق موجود ہے لہٰذا ان کی یہ تصویر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی قبر رسول والے لیکچر میں اور حیات النبی میں چودہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق متفقن الحدیث ہے زبردست بخاری میں چھ مسلم میں آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑھو گے نماز میں السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ ورکاتہ السلام علیہ عباد اللہ صن تو اللہ تعالی تمہارا سلام زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا ان نیک بندوں تک تمہارا سلام خود بخود پہنچ جائے گا الحمدللہ لہذا ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیہ کا یونہ تو یہ انشائیہ پڑھتے ہیں انٹینشنلی پڑھتے ہیں سٹوری کے طور پر حقائق کے طور پہ نہیں پڑھتے اور یہ جھوٹ سب سے پہلے جلال الدین سیوتی صاحب نے لکھا جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ جو تشود ہے یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے شب مراج یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے تشود تعلیم فرمایا پڑھ اتحیات اللّہ وسلمات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ یہ تو آپ نے سکھایا اسی پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافر کا جواب یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرح تعلیم فرماتے تھے یہ شب مراج کی گفتگو نہیں ہے لہٰذا یہ حکایت نہیں ہے بلکہ انشایہ انٹینشنلی ہے اور آپ ٹینشن نہ لیں اس حدیث میں موجود ہے اللہ السلام پہنچا دے گا اب اس سے جو حاضروں والا مسئلہ نکالا ہے وہ بالکل جعلی مسئلہ ہے اس میں تو الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچ جائے گا اور سلام خود بخود پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جیسا کہ ہم عام مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم احل من والمسلمین تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے تو حاضر و ناظر کے اوپر میری دو گھنٹے کی گفتگو ہے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سات کے نام سے اس میں میں نے یہ سارے جتنے اس کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے پندرہویں حدیث سن نوی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو اکتالیس اور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابی دعود لے کر آئے امام اب دودھ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یعنی جو قبر رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں یہ متشابہات ہیں اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا بس اتنی بتائی گئی اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے ابھی تک تو پرانی ہے شاید نئی بھی آ جائے اس میں اس روایت کو شیخ زبیر علیزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا یہ دو, دس, دو دس میں پرنٹ ہوئی لیکن بعد میں ان کا رجو ریکارڈ ہو چکا ہے مشکات المصابی میں نو سو پچیس نمبر حدیث یہی آتی ہے اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا ان یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس میں انہوں نے غلطی سے اس وقت ان کو سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی یزید بن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرا سے رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البحیکی میں, میں میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے جلد ایک صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے حدیثیں خود سنی ہے تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے زبیر علی صاحب شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے شیخ زبیر علی صاحب کہتے تھے کہ سما کی تصری نہیں ہے وہ مل گئی الحمد اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 گیارہ سردیوں کی بات ہے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مجھے زہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے کہ شیخ صاحب کون سی وہ رو والی مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں ریکارڈ کروا دیں ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے فدر الصلاح النبی میں بھی اور مشکات میں بھی وہ بھی انہوں نے کہہ دیا مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے اور شیخ زبیر علی جئی صاحب کی حق گوئی تھی اور ان کی حق گوئی پہ میرا ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر اسی ویڈیو پروفز کے ساتھ ایک ایک بات تو ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دیں الحمد البتہ اس کانٹیکس میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے یہ شوب المان امام بیکی کی کتاب میں ہے اور بشکاٹ میں نو سو چونتیس نمبر یہ روایت ہے اس کے دو ہی ترک ہیں دونوں میں عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں لہٰذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں بلکہ امام بھائی کی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی وہ کذاب جھوٹا راوی ہے اور اتنی بےمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء خصوصاً بریلوی اور جوبندی علماء یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور بتاتے نہیں کہ امام بھائی ہے یاط المبیا پی قبور ہیم میں یہ روایت لے کر آئے انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے یہ روای راوی جو ہے کذاب راوی ہے لیکن پبلک کو نہیں بتاتے جھوٹ بتاتے رہتے یعنی امام بھئی نے صاف کیا وہ عدیس لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے نہیں جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے یہ روایتی ضعیف ہے اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو جڑنے وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے صحیح ثابت کیا بریلوی مقبا فکر کے آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب میں اس سے ملا ہوں بہت بڑے محقق آج دبئی میں ہے بھی آتے ہیں وہ ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں ولّہ تقریباً ساڑھے چار سو سفوں کی کتاب حیات النبی پہ میں نے مسئلہ نمبر فائیو میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جاری روایت ہے اس میں آمس متلس ہے فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے کیونکہ بیسیکلی دیہبندیوں کا رد کر رہا تھا تو یہ آپ دیکھ لیں ساری فرقہ واریت کی لانت چل رہی ہوتی ہے سولویں حدیث البوطہ امام مالک میں تین سو اٹھانوے نمبر فضل الصلاۃ النبی میں اس میں بھی موجود ہے ہنڈریڈ نمبر پورا سو نمبر ہے اس حدیث کا اور سن القبرالبحیکی میں دس ہزار اکاون نمبر اور مصنف ابن بشیبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے چار کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ پھر سعید ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیہ کا یا ابا بکر پھر سعید عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیہ کا یا عمر بھی ملتا ہے اور السلام علیہ کا یا ابا کہا میرے باپ آپ پر سلام ہو اور الحمد یہی وہ سلام ہے جس کے اہل سنت اور اہل تشیہ کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہیں الفاظ میں ہم نے عرض کرنا ہے باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر فائیو حیات النبی والے میں میں نے بیان کی اس میں شیخ زبیر علی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روزہ شریف کا دروازہ نہ نہ کھولے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم رسول اللہ نہیں پڑھیں گے باہر سے آپ نے نماز والا ضرور پڑھنا ہے تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتایا جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم الحلد دیا من المنین والمسلمین مسلمین یا بس دروازے پہ کہتے ہیں کہتے ہیں دروازے پہ کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو السلام علیکم الحلد دیامسلم و انشاء اللہ نسل اللہ العافیہ ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑ لے تو کافی ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو دس دس کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں میانی صاحب قبرستان کم از کم پانچ سات کلومیٹر لمبا ہے عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے اس کی نسبت روزہ شریف سے جو قبریں مبارک ہے بہت نزدیک ہے اور وہ تو ہے بھی جالیاں یہ تو دیوار ہے تو دیوار سے اگر سلام کہتے ہیں پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا پھر وہ لاجواب ہوگے الحمد للہ اور یہی ایک مجھ مزاج آدمی کی نشانی ہے یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ میں ان کا علمی رد ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا تو بالکل یہ جالی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے بالکل پڑھیں گے جالیوں کے باہر پڑھیں گے اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتفا چودہ سو اکیس ہجری انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے جو سعودی عرب میں مفتی جاتی ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے روزہ شریف السلام علی کا یا رسول رضا پڑھنا ہے باقی ڈیٹیل آپ 54 سی اور ڈی میں دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے سترویں حدیث صحیح بخاری میں چھ سو چودہ نمبر اور صحیح مسلم میں آٹھ سو انچاس متفق ہے اور اس حدیث کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے شفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ بخاری اور مسلم دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب تم مؤزم کی آواز سنو تو وہی کلیمات رپیٹ کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الََََََََََََََََََََ علی اللّہ اس کی رپیٹیشن وہی کرو اس کے پیچھے پیچھے جواب دو اور ایک اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے حیا علیہ صلاحیہ الفلا پہ راہ اللہ وط اللہ دلہ کہنا ہے یہ بھی درست ہے اور حیا علیہ صلاحیہ الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں تین کام کرنے نمبر ایک وہی الفاظ رپیٹ کیے یعنی اذان کا جواب دو نمبر دو پھر مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت نازل فرمائے گا اس میں بھی بھائی اسلام کا ذکر نہیں مفتی صاحب درود کا ذکر اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو مقام وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے حضور میرے لئے دعا کرو وسیلے کی کہ مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے صحیح بخاری 614 نمبر حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم ربہ ذہی الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعث مقاما محمودن اللذی وعدتا اور آخری الفاظ بخاری میں تو نہیں لیکن صحیح صنعت کے ساتھ سنن البحیکی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار سات سو نمبر حدیث ہے جلد ایک صفحہ چار سو دس پہ انقلا تخلیف المیاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا باقی یہ جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے میں وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اٹھارہویں حدیث تھرڈ لاسٹ حدیث آج کی جامعہ ترمزی میں دو ہزار سات سو اٹس نمبر حدیث ہے اب یہ بھی کچھ کڑوی بات آنے لگی ہے تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ جامعہ تر مزی دو ہزار سات سو اٹس. عبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی جنہوں روزی پنجابی نیچے کہنے ہیں چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام وسلام رسول اللہ تمام تاریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ لیکن یہ اس موقع پہ پڑھنا تو ثابت نہیں تم وہی کہو جو رسول اللہ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمد والسلام وسلام رسول اللہ یعنی میں بھی درود پڑنے والا ہوں لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمد والسلام وسلام رسول اللہ تعلیم نہیں فرمایا بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمد للہ ہی حال اللہ کی تعریفیں ہیں ہر حال میں شکر ہے آج کا کوئی بندہ نہیں تھا, نہیں تھا کہنا حضرت درود ہی منکر ہو کہہ دیتا نا گسا رسول درود پڑھنے کا منکر ہمیں دیکھیں انضان کے ساتھ درود نہیں پڑھنے دیتے انہیں نشنل نہیں پڑھنے دیتا جناب چھینک کے ساتھ کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں ازان کے بعد ثابت ہے لیکن وہ بھی اذان سے وقفہ کر کے پہلے ثابت میں ہے بعد والا تو میں نے بتا دیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا اور منع کر دیا دروشی پڑھنے سے لیکن یہ گستاخی نہیں کی بھائی ابن عمر کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی سن لیں آپ اس حوالے سے حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث بخاری میں 247 مسلم میں 6882 ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں الفاظ تھے وبی نبی اکلوی ارسلتا اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تُو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری یہ دعا تو انہوں نے وہ دعا پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو چینج کر کے پتا کیا کہا وبی رسول اک ارسلتا نبی کی جگہ رسول لگا دیا تو جرم کیا سپر لیٹو ڈگری لگائی نبی چھوٹی ڈگری ہے سارے نبی رسول نہیں ہوتے لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے رسول تو چند سو ہیں نبی تو ہزاروں میں سپر ڈگری لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی الفاظ کہو جو میرے تعلیم کر رہے ہیں بابی رسول ہی کا وابی رسول کلوی ارسلتا مت کہو وابی نبی جی کلوی ارسلتا کہو تو اب آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ بھی نہیں بدلنے دیے اور اب الزامی جواب بھی دے دوں اینٹی وینم کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج وینم کا علاج اینٹی وینم اور یہ بڑا زبردست اینٹی وینم ہے بدت کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفغ نے حدیث ہے بخاری میں 608 مسلم میں آٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ازان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ چھتیس میل دور مقام روحا پر چلا جاتا ہے یہ مقام روہا مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا یہ میل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں آیا ہے انگلش تقریباً آپ سمجھ لیں ون پوائنٹ ایٹ جو ہے کلومیٹر وہ ایک نوٹیکل مائل ایک اربک مائل کے برابر ہوتا ہے وہ اس ہمارے والے میل سے بڑا ہوتا ہے ہمارے والا میل تو ون پوائنٹ سکس ہے وہ 18۔ چھتیس میل دور چلا جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اب میں یہ علمی اینٹی وینم اور تھکی اور فلاسفیکل آنسر کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائیوں اگر اذان کی اتنی برکت ہے تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی اذان کیوں نہیں ہوتی تو پتہ ہے ہمارے یہ بھائی کیا کہیں گے بریلوید ودی علدیشیا وہ کہیں گے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ثابت نہیں ہے تو کیا ہوا یہ تو ثواب کا کام ہے ہمیں کر لینا چاہیے کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ جو بھی اچھا کام ہے کسی بھی وقت کسی چیز کے ساتھ لگا دیں تو آپ دیکھیں بعض لوگوں نے تو پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے وہ سال بعد آتے ہیں اس دن تو دو ہزار ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو کہیں گے نہیں نہیں ثابت نہیں نا نا نا نا ثابت نہیں تو آپ کی ڈیفینیشن نہیں یہ تو ہماری ڈیفنیشن ہے یہ تو ہم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث دو نمبر اما با تھا کتاب الله وقیر الحدی حدی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشدر الموری مشدفات اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وک اللہ مشتفہ بدراہ وک اللہ بدراہ وک اللہ ولا اور تمام بدرت گمرہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دو زخم میں لے جانے والی یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا یہ تو ہمارا مسئلہ ہے آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے لو نظان عید کی نماز سے پہلے تو کہیں گے ثابت نہیں پھر ہماری ڈیفینیشن پہ آئیں گے ثابت نہیں اگرچہ سواب کا کام ہے اذان دینا لیکن نہیں دے سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی گستاخی کا فتوا نہ لگائیں جو ازان سے پہلے درود نہیں پڑھتے ازان کے بعد پڑے اور وہ سپیکر میں نہیں پڑھنا آپ نے اذان کو الگ رکھنا ہے درود اس کے بعد کی دعا ہے وہ الگ سے پڑھنی ہے جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیا بدت کے حساست ان ٹاپک میں بھائیوں میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی پانچ گھنٹے دی. اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ارض کیا ہے بل ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے بخاری مسلم دونوں میں ہمارے ریسرچ پیپر نماز والے میں موجود ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ربنا لکل حمب کے بعد کہا حمدن کثیر بم مبارکن انفی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیس کے قریب فرشتوں کو دیکھا کہ اس کا ثواب دکھنے کے لیے جو ہے جھپٹ رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی اس صحابی نے خود سے پڑا تھا یعنی اس نے ایڈ کیا تو فرشتے لینے کے لیے آ گئے کیسی کیسی دلیل لفظ نے ان کو کہیں جس صحابی نے بدلا اس کو تو آپ نے منع کیا سننے ابن ماجہ میں آتا ہے ایک صحابی نے سجدہ کیا آپ نے فرمایا سارا اٹھاؤ اگر میں سجدہ جائے سمجھتا بیویوں کہتا کو کہتا تھا ہم کرو اس کو تو آپ نے خود انڈورس کیا نا موہر لگائی نا وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا تھا یہ اذان کے الفاظ بھی جو آتے ہیں نا یہ ایک صحابی کو خواب میں دکھائے گئے تھے پھر آپ سکتا اور نے اس کو انڈورس کیا آپ کی مہر لگ گئی ہمدن کثیرن تو یہ بب مبارکن سی پہ اچھا یہ ہمیں پیش کرتے پڑھتے ہرتے کوئی نہیں پڑھتے وہی وہ ہیں بےچارے جو رف الدین کے ساتھ بخاری مسلم میں آئے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں ان کا تو ربنا لکل ہمد کا رب نا جو ہے قیام میں ہوتا ہے قومے میں اور لکل ہم جاتے ہوئے ہوتا ہے بس یہ خالی لڑنے واسطے ہی ہے ڑھتے کوئی نہیں حمدن کا سیرم مبارک یہ یہ تو صرف کتاب و سنت کے منج کے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس میں تو مور آپ نے خود لگائی آج اگر کوئی بندہ نئی کوئی بات دین میں انجیکٹ کرتا ہے اس کو مور کیسے لگوائیں گے آپ آج تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس مور لگوانے کا لہذا آج کیا ہے الیوم اکمل تو اکمم تو علیکم محمد و ربیۃ الکم السلام آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے ایکسپٹ کیا اور اپنی نعمت تمام فرمائی تو اب دین میں ایڈیشن اس حوالے سے نہیں ہوگی البتہ جن چیزوں میں اجماع امت ہوگا اجماع امت امت کا اختلاف نہیں ہوگا وہ باتیں ایکسیپٹیبل ہوں گی کیونکہ اجماع خود حجت ہے المسترک الحاق میں صحیح سنت کے ساتھ تھری ڈبل نائن نمبر ادیس ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اصطلاح ہوا پھر جمع نہیں ہوگا اجماع پہ میری گفتگو ہے اجما کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں سیکنڈ لاسٹ حدیث انیس نمبر سنن نبی دعود میں چار سو نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت مجھ پر سلام پڑھو یہاں پہ سلام کے احتجاج ہیں اور پھر پڑھو اللہ افتح ابو ابواب رحمتک اور جب مسجد سے نکلو پھر مجھ پہ سلام پڑھو اور پھر پڑھو اللہ اس الکا من فبلک یہ یہ جو آخری حصہ ہے نا اللہ مفتاحلی ابوابا رحمتِ اور اللہ سلوکلک یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک ہزار دو سو باون نمبر حدیث اچھا سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے ایک ہزار سات سو اکتر میں سات سو نمبر روایت ہے وہ روایت منقطع ہے اس میں الفاظ کیا ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ مفلی جنوبی وفتاحلی ابو آبا رحمتک اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ و سلات رسول اللہ اللہ جنوبی وفتاحلی ابو آبا اس کو امام ترمزی نے تین سو چودہ نمبر عزیز کے کانٹیکس میں خود لکھا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت نہیں ہے البتہ السلام الا رسول اللہ الحمد والسلام وسلام رسول اللہ وہ آپ سن چکے وہ حضرت ابن عمر سے ترمزی دو سو میں ثابت ہے لہذا یہ پڑھا کریں الحمد للہ وسلام و علا رسول اللہ, اللہ, رسول اللہ, اللہ لی ابو آبا رحمتک اور الحمد للہ وسلم رسول اللہ اللہ من لکھ یہ پڑھا کریں اور یہ لہٰذا جو علماء عرب نے جو روزہ شریف کے بعد باب جبریل کے باعث جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل روایت ہے امام ترمزی نے خود لکھا ہے یہ منقطع تو یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے آخری حدیث بیسویں حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار دو سو ترانوے یہ وہی عدیش جو میں نے پہلے بیان کی زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وشاد فرمایا سلو علیہ مجھ پر درود کو لازم کر لو بجتا ہی دو فی دعا اور دعاؤں میں خصوصاً مجھ پر درود پڑا کرو بکول اللہ علی محمد ولا علی محمد اور پڑا کرو اللہ مسلی محمد والا علی محمد بھائیو ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کانٹیسٹ میں ہمیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ مواقع ایسے پتہ چلے ہیں تین پتا چل چکے پانچ اور میں بتا دیتا ہوں مواقع جن پہ آپ نے درود پڑنا ہے یہ آٹھ گنتے جائیں نمبر ایک دعا مانگتے وقت دعاؤں میں سنن نسائی ایک ہزار دو سو ترانوے اور جامعہ ترمزی پانچ سو ترانوے نمبر دو مسجد میں داخل ہوتے وقت سنن ابی دود دو چار سو پینسٹھ نمبر تین ابر رسول کی حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک تین سو اٹھانوے فدرالسلام میں سو نمبر مصنف ابنبی شہباد گیارہ ہزار سات سو ترانوے سنن البہکی میں دس ہزار اکاون نمبر السلام یا رسول اللہ آپ نے پڑھا اور السلام علی کا ایو نبیوں بھی ثابت ہے اور السلام علیہ رسول اللہ بھی ثابت ہے نمبر چار نماز کے تشہد میں بخاری میں 6230 ہزار دو سو تیس مسلم میں آٹھ سو ستانوے نمبر پانچ ازام کے فورن بعد صحیح مسلم میں آٹھ سو انچاس نمبر عدیث ہے اس کا ریفرنس نمبر 6 نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں فدر السلاط نبی میں نوے اکانوے اور بانوے نمبر تابعین کے اقوال موجود ہیں جنا... اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے یہ جو درود انہوں نے بنایا ہوا ہے نا وہ والا درود ثابت نہیں نماز والا درود ابراہیمی جنازے کی دوسری تقوی کے بعد پڑھنا ہے نمبر سات نماز فطر میں دعائے قنوت کے بعد دعائے کنوت پڑھنے کے بعد نماز وطر میں اس کا حوالہ صحیح ابن خزیمہ گیارہ سو نمبر اور نمبر آٹھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جمعہ کا خطبہ ہو عید کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطبہ ہو وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے اس کا حوالہ صحیح صنعت کے ساتھ مسند امام احمد میں آٹھ سو نمبر حدیث جد ایک صفحہ ایک سو پر اب بھائیو آخری دو اہم ترین ٹاپک ابھی باقی ہیں اور میرا ٹائم بھی باقی ہے انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں محمد صلی اللہ علی محمد اموالا محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم مجید اللہ مبارک محمد کما محمد. بار آخری دو ٹاپک ان شاء اللہ کور ہو جائیں گے ساڑھے نو کا آپ کو ٹائم دیا ان شاء فارغ کریں گے نمبر ایک درو شریف کے پانچ سنت سیگے کون سے ہیں پانچ سنت سیگے یہ بڑا کریٹیکل کری ٹاپک اور ٹاپک نمبر فور روزانہ کم از کم کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے تو بھائیو جہاں تک درود شریف کے سنت سیگوں کا تعلق ہے تو مینلی کل پانچ سیگیں سنت سے ثابت ہیں پہلا سیگا جس پہ امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیدوں کا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں چار ہزار سات سو مسلم میں نو سو آٹھ نمبر اور وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھ ہیں اور اسی درود کے چھوٹے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دارالسلام والوں نے کارڈ بھی چھاپا ہے اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں بات ابراہیمی سفیشنٹ دوسرا سیگا سن نسائی میں 1293 ہزار دو کون سا سیگا سرابر محمد ول محمد اللہ سلی علی محمد ولی محمد تیسرا سیگا جامعہ ترمزی میں 2738 ابر عمر سے الحمد والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ وسلام علی رسول والی روایت تین سو چودہ نمبر جامعہ ترمزی میں امام ترمزی نے خود لکھا یہ منقطع ہے اور روایت صحیح نہیں ہے سن ابن ماجا میں بھی سات سو اکہتر نمبر روایت ہے وہ منقطع ہے چوتھا سیگا پرٹیکولرلی قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم الموتا امام مالک تین سو اٹھانوے فدر السلام میں سو نمبر سن القبرالکی میں دس ہزار اکاون مصنفی نیبی شہبہ میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے السلام علیہ یا رسول اللہ قبر رسول کے لیے پرٹیکولر ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری المسلم کی وہ متبکن الحدیث بخاری میں چھ دو سو تیس مسلم آٹھ ستانوے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیہ کا ائن نبیو رحمتہ اللہ وبرکاتہ پانچواں سیگا ہاں جی پانچواں سیگا صحیح مسلم میں جس کے اوپر بدت کا پورے کا پورا ڈرامہ رچایا گیا کیوں جی یہ دیکھے یہ بھی تو بدت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ یہ تو محدثین نے ایجاد کیا تو اگر ہم نے کوئی درود ایجاد کر لیے تو یہ بدعت کہاں سے ہو ہوگی تو یہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 395 نمبر حدیث کتاب الایمان چیپٹر پہلا چیپٹر ہی مولوی کھول کے پڑھ لینا نا انہیں لگ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسا ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے سبن مریما صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہے اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حوالہ بھی ہے سات ہزار دو سو پچاسی نمبر بالکل آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دس نشانیاں بتائیں اس میں پانچویں نشانی بتائی وہ نزول ائی سبنی مریما صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے یہ قیامت کی نشانی لہذا صلی اللہ علیہ وسلم بدت ہسنا نہیں ہے یہ سنت ہے متلکن سنت تعلیم کی ہوئی اور اس کو سپورٹ وہ عائد کرتی ہے سورہ صافات کی سبحان عزت و المرسلین اللہ رب العالمین تمام رسولوں پر سلام ہو تمام تریفیں اللہ ہی کے لیے یہ بھی دروشی کہ ویسے سبحان ربی کا رب یسفون پاک ہے میرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف مسوخ کرتے اس کو فرق نہیں پڑتا وہ سلام المر سلامتی ہو تمام پیغمروں پر والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں الحمدللہ للہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پر میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر بارہ جس میں قادیانیوں کے حوالے سے میں نے رب کیا ہے کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اب تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو میں حوالے سے تھوڑی سی کروں کہ یہ جو پارٹ ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سیکھے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں درودِ خضری کے نام سے درودِ لکھی درودِ ماہی درودِ تاج دروجے درودے تنجینا تن جینا اس قسم کے درود ان میں اگر گستاخی والے الفاظ نہ ہو اور شرکیا الفاظ نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں تو ان درودوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایز نات نعت ایز درود وظیفے کے طور پر نہیں وظیفہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کروائے ایز نات نعت ان درودوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی اور وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سیدنا حسان ابن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑا کرتے تھے مسجد نوی میں تین بخاری مسلم 6384 حسان ابن ثابت مسجد میں نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کتنا روب تھا امیر ومن تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے اسان آگے وہ بھی سیابی تھے انہوں نے کہا عمر مت دیکھ تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا اور میں ان کو بھی یہ نعتیہ شعر سناتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ٹھٹک گئے ان کا گواہ ان کا یہ ابو رحرا بیٹھے ہوئے ہیں ابو حران کا علم و میں گوائی دیتا ہوں کہ حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما اور یہ حدیث بارہ ترک ہیں صحیح مسلم میں بخاری کا بھی والا دیا مسلم میں بارہ ترک سنے چھ تین سو چوراسی سے لے کر چھ تین سو تک اور اس میں سارے وہ نعتیہ اشعار موجود ہیں حسان ابن ثابت کے جو وہ نات ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا کسی دہ بردا کے جو الفاظ ہیں مولا وسلم دا امن آبادا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی یہ دروسری بالکل ٹھیک ہے اس میں بھی گستانہ شعر اور شرکیہ شعر بھی ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں باقی یہ ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ سلام اس میں بھی سے زیادہ شعر ہیں اور بڑے اچھے شعر بھی بیچ میں ہیں اس لیے ہم نے لیکچر کے شروع میں وہی وہ سلام پڑھوایا تو یہ جو شرکیہ اشار گستاخانہ اس میں نہ ہو تو وہ والے اشار پڑھیں تو یہ بالکل درست ہے لیکن وظیفے کے طور پر نہیں نعت کے طور پہ تو یہی حکم ہے جنرل رول باقی ساری چیزوں کے لیے بھی اب رہا بھائیو آخری مسئلہ کہ روزانہ کتنی دفعہ درو شریف پڑھا جائے تو اس حوالے سے اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی جامعہ تر مزید چار سو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا تو یہ تو اوپن نسلس ہے جتنا مرضی پڑھیں لیکن لیکن لیکن دو حدیثیں اور دونوں بہاری اور مسلم کی بت فکر نے اس کانٹیکس میں اور دونوں عمائشہ رضی اللہ تعالی راستے پہلی حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار آٹھ سو اکسٹھ مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تیس کہ آپ سب نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جسے جس ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو یعنی ایک دن آپ نے پانچ ہزار دفعہ درود شریف پڑھا اگلے دن پانچ سو دفعہ نہیں اس کی بجائے روزانہ سو دفعہ پڑھ لیں سفیشینٹ اللہ کو یہ محبوب ہے دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار نو سو ستر صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو چونتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ نہیں لیکن تم اکتا جاؤ گے بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکے لیکن استقامت کے ساتھ اتنا ہی روزانہ کرنا ہے چراجے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی سوا لاکھ دفعہ اس طرح تعلیم فرماتے تھے دس ہزار دفعہ پچیس ہزار دفعہ نہیں یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی دساخت سے علمی چیلنج اجزانہ طور پہ کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا یا تو ایک دفعہ تعلیم فرمایا وہ یا تین دفعہ یا سات دفعہ یا دس دفعہ یا پچیس دفعہ یا تینتیس دفعہ اور یا سو دفعہ سو سے زیادہ دفعہ نہیں کوئی بلیور نہیں اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگوزرا ہماری اسٹرانگ ہو جائے اس حوالے سے یہ انصاف کا تقاضا ہے میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد پھر یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمد اللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی تو یہ اب آپ سن لیں اس میں یہ موجود ہے مجھے مرزا انڈر نائنٹی فائیو پہ ای میل کر کے اس کا پی ڈی ایف منگوا لیں اوریجنل ایم بی کے اندر تو یہ وظاہب اس کا انشاء بھی جائے گا ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال یہ سارے اس میں موجود ہیں میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا کوئی ٹینشن نہ لے کے یار یہ وظیفہ کہاں سے اس نے بیان کیے اس میں پورے پورے ریفرنسز موجود ہیں اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر زئی رحی محلہ المتوفا چودہ سو پینتیس انہوں نے خود کی تھی دونوں کارڈس میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے الحمد ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال سے ہی بخاری 6306 ہزار تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح ایک دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے کتنی دفعہ ایک دفعہ اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں یہ بخاری ہے بھائی کوئی تاریخی روایت نہیں اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف ایک دفعہ پڑھ لیا سوا لاکھ دفعہ نہیں ایک دفعہ اور رات کو مر گیا سیدھا جنگل اور وہ ہے سعید الفارا مست ابوتی ابو لکا علی بذنبی لا انت اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے سن سبرا میں نو نو سو کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی مرتے ہی جنت میں داخل ہو سورت البکرد نمبر دو سو پچپن اللہ الا الا اللہ لیکن نماز پڑھے گا تو بھی جنت میں جائے گا صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں بھائی جی اللہ بڑا ڈر ہے ازمائش نے ضرور کرنی ہے ضرور اس نے ازمانا ہے دودھ پینے والے مجنو نہیں عمل کرنے والے تین دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح مسلم 6913 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چار کلمات صرف تین دفعہ پڑھ لیں اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اتنا لمبا پیریڈ گھنٹہ بیٹھے اور یہ چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیں وہ چار کلمات کون سے ہیں سبحان اللہ و بھی ہمدی ہی آداد خلقی ہی و روا نفسی و یہ آپ نے تین دفعہ پڑھنے اور سن نبی میں پانچ ہزار اٹھاسی اور تنمزی میں تین ہزار تین سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے جو کوئی صبح کے وقت تین دفعہ پڑھ لے شام تک کوئی ناگھانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی ناگھانی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی بسم اللہ لا فی فی الارض السماء سات دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال سن نبی دعود میں پانچ ہزار اناسی نمبر حدیث فائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آسان وظیفہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے فوراً بعد پڑھ لیں آیت تو پڑھنے کے بعد پڑھ لیں اس کو صرف سات دفعہ دن کو مر گیا تو دو سے رہائی اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیا بغیر گفتگو کیے اس رات میں مر گیا تو دو سے رہائی اور بڑے آسان الفاظ النار، اللہ جرنی من سات دفعہ مجھے آپ کے عذاب سے پچھا 10 دس بار وظیفہ تعلیم فرمانا صحیح مسلم 6844 سنن نبی دود پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح اور شام دس دس دفعہ یہ پڑھ لے اللہ تعالی کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا دن رات میں ہر خطرناک شہ سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا یہ کو چھوٹا نہیں اے غلام آزاد کرنا ساٹھ روزوں کے برابر ہے آپ کو پتہ ہے نا روزہ توڑنے کا کفارہ چار نو ساٹھ نا ضرب دیو دو سو چالیس دو سو چالیس روزوں کا ثواب دو سو چالیس مساچین کو کھانا کھلانے کا ثواب اور پڑھنا کیا ہے دس دفعہ لا الہ الا اللہ لا شریق لہ الملک پچیس دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال سنن نسائی میں ایک ہزار تین سو اکاون مسلم امام احمد میں اکیس ہزار چھ سو چالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد چار تصویحات کہا پچیس پچیس دفعہ پڑھ لو پچیس دفعہ سبحان اللہ پچیس دفعہ الحمدللہ للہ پچیس دفعہ اللہ اکبر اور پچیس دفعہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدال ولا الہ الا ا اللہ واللہ اکبر جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مطلب نمبر اکانوے سلاۃ التسبی کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں, میں نے اس کے کافی فزائل بتائے ہیں تینتیس بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری آٹھ سو تینتالیس صحیح مسلم ایک ہزار تین سو باون اور ایک ہزار تین سو انچاس آپ صلی اللہ علیہ نے شاد فرمایا الفاظ سننے ہر فرض کے بعد یہ کلمات پڑنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہے گا اس کے تمام گنا معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ دفعہ, دفعہ اللہ اکبر یہ نائنٹی نائن اور سو پورا کرنے کے لیے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الملک و الحمد شریق اللہ لہل ملک قدیر یا سو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھو یعنی اللہ اکبر 34 سفر دونوں طریقے درست ہیں الحمدللہ الحمدللہ للہ زبردست دن بھر میں بھائیوں سو مرتبہ وظیفہ تعریف فرمانے کی مثال اچھا میں یہاں پہ ایک بات کر دوں یہ آدیش میں جو آیا نا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس سے مناسب چھوٹے گناہ ہیں بڑے گنا صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے پانچ سو باون نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر بڑے گناہوں سے بیچ میں بچا جائے تو نماز چھوڑنا خود بڑا گنا ہے تو بڑے گناہ معاف ہوں گے صرف توبہ سے اور گنا چھوڑنے سے یہ چھوٹے گنا ہیں جو معاف ہو جائیں گے ان وظاہر سے دن بھر میں سو مرتبہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری میں چھ ہزار چار سو تین اور صحیح مسلم چھ ہزار آٹھ سو بیالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سو دفعہ یہ پڑھ لے روزانہ لا اللہ وحدہ شریق اللہ لہ الملک و لہ الحمد ولاک الشین قدیب دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا سو گنا معاف سو نیکیاں شیطان کے خلاف کلا ہوں گے یہ کل اور کوئی شخص عمل میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا تا وقت ہے کہ وہ یہی کلمات اس سے زیادہ پڑھنے لیکن زیادہ پڑھے تو استقامت کے ساتھ دو سو پڑھنے تو روزانہ دو سو پڑھنے اور آخری مثال ہے سو بار صبح اور سو بار شام یہ سب سے زیادہ وظیفہ ہے جو آپ تعلیم فرماتے تھے اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے میرا علمی چیلنج ہے آجانا کوئی بدماشی کے ساتھ نہیں صحیح بخاری میں چھ چار صحیح مسلم میں چھ آٹھ سو بیالیس اور چھ ہزار آٹھ سو ترتالس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح پڑھ لے سو دفعہ سبحان اللہ وبی ہمدی وقف کریں گے سبحان اللہ ابھی بس اتنا اور سو دفعہ شام کو پڑھے سبحان اللہ وبی ہمدی تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاڑ کے برابر ہوں اور کوئی شخص اس سے عمل میں نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے جو اس کو اس سے زیادہ دفعہ کر لے وظیفے کو لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو حادیث میں آیا تو ان تمام حدیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ سو دفعہ صبح دروشنی پڑے اور سو دفعہ شام کو اور سب سے آسان روح اللہ محمد ولا علی محمد یا صلی اللہ علیہ و وسلم یہ جتنے پانچ سیگوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں سو سو دفعہ یہ سب سے بیسٹ سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام کو درو شیب کے حوالے سے آخر میں دو احادیث ان تمام احادیث سے میں یہ تو پتہ چل گیا بھائیوں کہ سو سو دفعہ صبح و شام پڑھیں یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے آپ دروف پڑیں اللہ مسلی محمد واید علی محمد, و محمد. سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے الموجم السط امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار دو سو پینتیس اور امام ہیسمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفا 807 سو سات ہجری ابن حجر 852 میں فوت ہوئے یہ 807 807 میں ان کی کتاب ہے مجموع زوائد جو انہوں نے کتب ستا کی جو زائد روایتیں تھیں جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی بڑی زبردست یہ کتاب ہے مجموع زوائد میں سترہ ہزار نمبر روایت ہے اور امام ہیسمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی سکھا ہیں ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا اس کی مجھے توسیع نہیں ملی ابراہیم بن سالم لیکن یہ روایت زبردست ہے کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا جو مجھ پر دس دفعہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا اور جو روزانہ سو دفعہ درود پڑے صرف سو دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت مطالعہ دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا سو دفعہ ضرور پڑنا کوئی مسئلہ ہے بھائی ہو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اللہ محمد علی محمد پڑھے تو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے دوسری حدیث اس کو تو بڑے جنہوں کہ پنجابی گج وج کے امام حیثی نے کہا بالکل یہ جید حدیث ہے بہترین حدیث ہے مجموع زوائد میں سترہ ہزار بائیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح دس دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی دس دفعہ پڑھ لے کو مشکل کام ہے تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن دس دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح دس دفعہ شام یہ کوئی اور درود یہ کوئی مشکل حدیث ہے تو میں نے آپ کو دو بتا دیا سو دفعہ بھی اور بڑھانا چاہتے ہیں تو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے سنن نسائی ایک نمبر حدیث اللہ محمد صلی محمد و محمد جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے یہ بہترین ہے الحمدللہ اس حوالے سے اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسے گرین کارڈ اور بلو کارڈ چاہیے ہو تو مجھے مرزا کو پہ ای میل کرے پی ڈی ایف بھجوا دوں گا انشاءاللہ اور اسی پر ریلیٹڈ میرا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو دعا کے احکام و مسائل اخمائے اعظم کیا ہے کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے دعا کا پروٹوکول کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ اس لیکچر کا لنک بھی بھیج دوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تطا فرمائے اور ہمیں درود السلام کی کسرت کرنے کی توفیق تعطرم آخر میں ایک دفعہ پڑھ ابا صلی علی محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابروہیم مجید ابا بارک علی محمد محمد کما بار ابروہیم والا کشمید مجید۔ الحمدللہ جتنے یہاں پہ ڈھائی تین سو کے قریب لوگ موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور یہ ہم پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں درود شریف پڑنے کے حوالے سے سبحان اک اللہ عمد اشد و اللہ الاَ اللہ امتا استقف رقا و اطوب الق وما علین البلاب تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا اور شیننی کا بندوبست ہے بریانی ہم نے ارینجمنٹ کی تھی لیکن اپنے دعوت نامے پہ اس لیے نہیں لکھی پھر یہاں پہ, پہ پبلک سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے صرف وہی آئے جو شوق سے سننا چاہتا ہے باہر بھی جگہ موجود ہے کھلے ہو کر بیٹھ دیں سب کو آدھا اللہ ان پیکٹ مل جائے گا شیرنی بھی ہے اور ساتھ بریانی کا آپ کو پیکٹ ملے گا جو گھر جانا چاہتے ہیں وہ ساتھ لے جائیں عام اجازت ہے اور آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کم از کم بیس پچیس منٹ کے بعد کریں میرا گلا بھی آج خراب تھا اور میں نے تقریباً یہ درد کی حالت میں یہ لیکچر دیا یہ ضروری تھا دینا تو مجھے پندرہ بیس منٹ کی ریس چاہیے آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیں میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتا ہوں اللہم اللہ محمد والا آل محمد مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی مصطفی, مصطفی, مصطفی, مصطفی مصطفی جانے رحمت مت پیلا کو سلام شمع بز میں حید پیلا سلام مصطفیٰ جانے رہ مت پیلا سلام پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آپ پہ بے حد دور ہم گری کے آپ حد کا پہ بے حد درود ہم گری بے حد ہم رو کی سر وت کو سلام شم بز میں ہے دائت پیلا کو جس کے بات شفاعت کا سہرہ رہا جس کے بات شفاعت کا سہرہ رہا جس کے بات ہے شفا کا سیرا رہا جس کے بات شفا کا صحرا رہا اس جب سعادت ساد پیلا کو سلام شمائے بز میں ہے دایت پیلا سلام نیچی آنکھوں کی شہر موحیا پر گورود نیچی آنکھوں کی شہر موحیا پر درو نیچی آخو کشر موہیا پر دروت نیچی آخو کشر موحا پر درو اونچی بی کی رفت پیلا کو سلام سمئے بز میں داعت پلا کو سلام جسے جس تاریخ دل جگم لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے جس سے دل جگ مس چمک والی رنگ پیلا کو سلام شما بز میں ہے داعت پیلا کو سلام پتلی پتلی گولی خود سے کی پتیاں پتلی پتلی گولی خود سے کی پتیا پتلی پتلی گولی خود سے کی پتیاں پتلی پتلی گولی خود سے کی پتیاں ان لبوں کی نزا کت پیلا سوسلام شمائے بد میں ہے دايت کو سلام شمع بز بودہن جس کی ہر بات ہودا وہ دہن جس کی ہر بات وئی یہ ہودا بودہن جس کی ہر بات وئی ہودا بودہن جس کی ہر بات وئی یہ ہودا چشمہ علم مت حکمت لا کو سلام شمع شمت ہدایت لا کو سلام اس کی باتوں کی لہذت پیلا کو درود اس کی باتوں کی لہذت پہ لاکو درود بات ہو کی لاکر اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے ہوتے پے کی ہے بت پیلا کو سلام شمع بز میں ہے پہ لاکھوں سلام جس کی تس کی سے روتے ہوئے ہتھ پڑے جس کی تس کی سے روتے ہوئے حس پڑے جس کی طرح کی سے روتے ہوئے حس پڑے جس کی طرح کی سے روتے ہوئے حس پڑے اس طب کی عادت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس سوہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند جس سوہانی گھڑی کا, کا چاند اس دل افروز سات پیلا کو سلام چمائے خدایت پیلا کو سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اللہ اللہ وہ بچپنے پر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پربن اللہ اللہ وہ بچپنے کی پر بن اس خدا بھاتی صورت پہ لا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جنکو جنت کا مجھا بودسو جنکو جن کا موج دام بودسو جنکو جن کا موج ملا بودسو جن کا اس مبارک جمات پیلا کو سلام شمع بز میں ہے داعت کو سلام جس مسلمان دیکھا ہوں ہے ایک نظر جس مسلمان دیکھا ہے ایک نظر ہے ایک نظر دیکھا ہے ایک نظر <تصفح> اس نظر کی بسارت پہلا کو سلام شماع بز میں خدایت پہ لا کو سلام ایک میرا ہی رحمت مت میں دعوان نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعوان نہیں ایک میرا ہی رہے مت نہیں ایک میرا ہی رحمت میں داوان نہیں شادی ساری امت پہ پیلا کو سلام شمع بز میں ہے دایت پیلا کو سلام کاش محر میں جاب ان کی آمد ہو اور کاش محی میں جاب ان کی آ مد ہو اور کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش میں شر جب ان کی آمد ہو اور بیچے سب ان کی شوقت پیلا تو سلام شمع بز میں ہے دایت پہ لا کوشلا مجھ سے ہی مت میں کو دیتی کہے پھر وہاں مجھ سے ہی مت کے کو دیسی کہاں مجھ سے ہی مت کے کو دیتی کہے پھر وہاں مجھ سے ہی دت کے کو کہے پھر وہاں مصطفی جان رحمت مت پیلا سلام شمائ بد میں ہدایت پہلا کو سلام مستعفی جانے رحم مت پیلا کو سلام شمائ بز کوسلام شمارے بز میں حیدائت پہلا شمع شمارے بز میں حید پہلا سلام